کتاب البيوع باب شروط هي وما نوع عنه منه عن رفاعه بن رافع رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل اي الكسب اطيب فقال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور قال البسار وصحه الحاكم صحوحاد الحدیف شیخ البان رحم اللہ فلسل سلسلت الحدیث صحیح خطاب البیور بے کا مطلب ہوتا ہے بے کی جمع بویور ہے بور یا بے کا مطلب ہوتا ہے خریدنا اور کہیں کہیں یہ بے کا مطلب ہوتا ہے بیچنا اور کہیں کہیں بیچنا اور کہیں کہیں یہ لفظ استعمال کر کے دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے یعنی خرید و فروخت کرنے والے خریدنے والے بھی بیچنے والے دونوں کا اطلاق ہو جاتا ہے اس ایک لفظ پر جیسا کہ حدیثیں آپ لوگوں کے سامنے آئیں گی اب کتاب البجوع بے خرید و فروخت ایک انسانی انسان کی ضرورت ہے اور ظاہر سی بات ہے اسلام سے پہلے بھی خرید و فروخت زمانے جاہلیت میں ہوتی تھی اور لازم تھا کہ اسلام کے اندر بھی اسلام کا بھی خرید و فروخت کا ایک مستقل نظام ہو اور یہ کہ کون چیزیں کون سی چیزیں بیچنا خریدنا حلال ہے کون سی چیزیں حرام ہیں اور اس میں کون سی قسم منع ہے یہ سارے اصول اور ضوابط شریعت کے اندر بیان کیے گئے اللہ تعالی نے فرمایا وہ اللہ تبارک و تعالی نے بے کو خرید و فروخت کو جائز قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے اور تجارت ایک قصب معاش کا مال کمانے کا ایک بہت عمدہ اور بہتر ذریعہ ہے عمدہ اور بہتر ذریعہ ہے جس کی جو ہے فضیرت آیس سے معلوم ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو حلال قرار دیا ہے اور یہ کہ صلاف صالحین میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے صحابہ اکرام وغیرہ نے تجارت کی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کرنے والے اور سچائی کے ساتھ جو ہے خرید و فروخت کرنے والوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے دعا دی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ تاجر وہ بائیں جو سچائی کے ساتھ خرید و فروخت خرید خریدتا ہے یا اسی طرح سے جو بیچتا ہے جو خریدتا ہے جو بیچتا ہے ہم ان سب لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا دی ہے تو ایک بہت عمدہ اور بہترین اور آزاد عمل ہے البتہ اس کے علاوہ جو ہے پیشے وغیرہ کبھی ذکر اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ ابھی اس حدیث کے اندر ذکر ہے تو اسلام کا خرید و فروخت کا ایک مکمل نظام ہے اگر آج پوری دنیا اسلام کے اس نظام پر خرید و فروخت کے نظام پر پوری دنیا عمل کر لے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پوری انسانیت کو باطل نظام سے اور معاشی جو گراوٹیں ہیں اور معاشی تباہیاں ہیں ان سے نجات مل جائے پوری دنیا کو اور خرید و فروخت کے نظام میں خرید و فروخت کے نظام میں جہاں انارکی آ جاتی ہے اور تباہی آ جاتی ہے اور جھوٹ اور اس طرح کی دھوکہ گھڑی شامل ہو جاتی ہے تو وہاں پر وہ نظام پورا تباہ و برباد ہو جاتا ہے اور جس کی وجہ سے کیا کہتے ہیں سود اور اس طرح کی چیزیں حرام طریقے کے حرام طریقے جنم لیتے ہیں پیدا ہوتے ہیں یہاں حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے بڑی عمدہ اور بہترین پوری انسانیت کے لیے بیان فرمائی ہے حدیث سے پہلے باپ کا میں باپ کی وضاحت کر دوں باب و ہی ومان ہوئی آن ہوں من یہ بات جو ہے خرید و فروخت یا بے کی شرطوں کے بارے میں ہے اور اسی طرح سے کن بے کو منع کیا گیا ہے کن خرید و فروخت کو منع کیا منع کیا گیا ہے یا ان سے روکا گیا ہے اس کا بیان ہے رفاع نے رافع رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا سو الا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سوال کا لفظ اس میں بھی ہے ایل قصبی اف اقد کون سی کمائی سب سے زیادہ پاکیزہ ہے ایلقصبی اقد کون سی کمائی سب سے زیادہ پاک ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آم علو رجولی آدمی کی اپنے ہاتھ کی کمائی سب سے زیادہ پاکیزہ ہے ہاتھ کی کمائی اس میں کیا چیز آ گئی صنعت انڈسٹریل جو کیا کہتے ہیں کام ہے انڈسٹری کمپنیاں یہ سب جو ہے جن میں آدمی جا کر کے اپنے ہاتھ سے کام کرتا ہے کچھ ہاں چیزیں بناتا ہے ساری چیزیں شامل ہے اس میں جتنی بھی چیزیں جو ہے انڈسٹری سے تعلق رکھتی ہیں ساری چیزیں چھوٹی چیز سے لے کر کے بڑی چیز آ? تمام چیزیں اس میں شامل ہیں یعنی ہاتھ سے کمانے میں ہاتھ کا جو بھی استعمال ہے وہ سب شامل ہے لکھنا پڑھنا بھی شامل ہے کہ نہیں اس میں جی سیکرٹ سیکریٹریل جاب, جاب جو ہے یہ بھی شامل ہے کہ نہیں آ? شامل ہے اسی طرح سے آدمی جو ہے کمپیوٹر کے ذریعے سے جو کچھ ہو رہا ہے آج جتنا بھی کام ہے وہ بھی شامل ہے کہ نہیں سب شامل ہے جی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کا اپنے ہاتھ کا جو عمل ہوتا ہے وہ سب سے اچھا اور سب سے بہتر بہترین کمائی ہے ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ہاں, پاک تجارت دوسرے نمبر پر کیا ہے کل بیع ان مبرور مبرور بر سے ہے اور بر کا مطلب ہے کہ وہ تجارت جو جھوٹ سے دھوکہ دہی سے اور اسی طرح سے رش سے پاک ہو وہ تجارت اور وہ کمائی بھی بہت اچھی ہے تو دو چیزوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہا, دو چیزوں کی دو, دو, دو کمائی کی فضیل بیان فرمائی ایک کون سی کمائی ہے جہاں کی کمائی اور دوسری وہ کمائی ہے وہ تجارت ہے تجارت کر کے آدمی بزنس کر کے آ, آ, کمائے لیکن شرط کیا ہے کہ وہ تجارت کیا ہو سچی تجارت ہو دھوکہ دہی سے اور رش سے اور اسی طرح سے کیا کہتے ہیں جیسا کہ بہت سارے طریقے ہیں اس میں دھوکہ دینے کے ان سے پاک ہو سچائی کے ساتھ وہ تجارت کی جائے اور مال کمایا جائے تو وہ پاک وہ سب سے پاک کمائی ہے یہاں پر اہل علم نے جو تجارت ہوتی ہے تجارت کے کئی سارے طریقے رائج ہیں ایک تجارت ہاں الرود بل ارود بھائی الدی یعنی سامان دے کر کے سامان خریدنا سامان کے بدلے سامان خریدنا جیسا کہ کیا کہتے ہیں کوئی گیہوں دے کر کے کوئی کھانے پینے کی چیز خرید لے کسی کے پاس کوئی سامان ہے کہہ کے بھائی یہ سامان آپ لے لیجیے آپ کے پاس جو دوسرا سامان ہے وہ ان کو دے دیجیے کھجور سے گیہوں خریدنا گیہوں سے کھجور خریدنا اس طرح سے جتنی بھی چیزیں ہیں سامان کچھ کوئی بھی سامان ہو کوئی بھی سامان ہو سامان کے بدلے سامان خریدنا یہ بھی ایک تجارت ہے اس کا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ضابطہ بیان فرمایا ہے سامان کے ذریعے سے سامان کا ضابطہ ہے پورا ضابطہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہاں اگر کوئی ہاں ایک طرح کی چیز ہے تو اگر ایک طرح کی چیز سے ایک ہی طرح کی چیز جیسے گیہوں ہے مثال کے یا کھجور ہے تو کھجور جو ہے ایک طرح کی کھجور ہے تو پھر برابر سرابر ہونا چاہیے اس میں کم زیادہ نہ ہودم بےدن ہونا چاہیے ایک ہاتھ ایک ہاتھ ہونا چاہیے اس طرح سے اللہ کے رسول صلاحیت وہ ضابطہ بیان فرمائے وہ پورے ضابطے اور پورے قانون آگے آئیں گے ان شاء اللہ کے بارے پورا اچھا نظام ہے ان اور دوسری تجارت جو ہوتی ہے بے العرود نقود یعنی سامان آدمی بیچے کس کے بدلے نقد کے بدلے روپیہ پیسہ سونا چاندی ڈالر اور جو ہے پیورو کے ذریعے سے اصل میں دینارہ اور درہم ہی ہیں سونا اور چاندی ہی اصل ہے لیکن اب چالاک لوگوں نے ہم کو ہمارے ہاتھ میں نوٹ تھما دیے ہیں اور اصلے سونا چاندی پر ان کا قبضہ بہرحال جو اس وقت رائج ہے تو سامان کی تجارت عمومی طور پر جو ہے نقدی کے ذریعے سے آدمی کی خرید و فروختی ہوتی ہے عموماً ایک تجارت یہی ہے اس کے بھی اصولہ اور ضوابط ہے دوسری ایک قسم جو ہے بینقد بن نقو یعنی پیسے سے پیسہ خریدنا جیسے کرنسی کی چینجنگ ہوتی ہے بینسرف جس کو کہتے ہیں ایکسچینج کا جو وہ معاملہ ہے کہا بھائی ہمارے پاس ریال ہے اب ہم اس کے بدلے ہم جو ہے بینک سے جا کر کے ہم کیا خرید رہے ہیں نوٹ خرید رہے ہیں یہ روپیہ خرید رہے ہیں ڈالر خرید رہے ہیں تو اس کا بھی ایک نظام ہے یہ بھی ایک مطلب ایک طرح کی تجارت ہے یہ بھی ایک طرح کی تجارت ہے اور اسی طرح سے بیع المنفعت بالمال نفع کو بیچنا مال کے ذریعے سے یہ کیا چیز ہے جس کو اپنی زبان میں ہم کیا کہتے ہیں یا عربی دوسرے لفظوں میں کیا کہتے ہیں ایجار بولتے ہیں رینٹ بولتے ہیں کرایہ ہاں؟ بولتے ہیں ہاں؟ گاڑی آپ نے کرائے پر لی تو آپ اس سے نفع لے رہے ہیں اور آپ پیسہ دے رہے ہیں گھر آپ نے کرایہ پر لیا تو گھر سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور اس کا کرایہ دے رہے ہیں اس طرح سے جتنی بھی چیزیں نفع اٹھانے کی ہیں کمپنی دکان سب ساری چیزیں تو تقریبا ساری خرید و فروخت جو ہے انہیں چار چیزوں میں منحصر انہیں چار چیزوں کے ارد گرد گھومتی ہیں تو یہ حدیث جو ہے حدیث صحیح ہے شیخ بانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے اور بہت سارے دوسرے محققین نے اس کو صحیح قرار دیا ہے درجے اس کتاب میں سب لوگوں کے پاس یہ کتاب ہے اس کتاب میں اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے لیکن آگے جو ہے جو محقق ہیں جو مترجم ہیں اور جو اس کے وہ کرنے والے ہیں تو انہوں نے کہا کہ مختلف حوالوں سے قائدہ کے نام پر جو ہے انہوں نے ذکر کیا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے شیخ البانی رحمۃ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے دیکھا میں نے اس کو صحیح کے اندر چھ سو سات نمبر کے حدیث ہے وعن جابر اللہ تعالی عنہما قال عنہما سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم تکی والخنزيل والأصمام فقيل يا رسول الله أرأيت الشحوم الميتة فإنها تطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصحب به بها الناس فقال لا هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله لما حرم عليهم شحومها جملو ہودرت جابر رضی اللہ تعالیٰ شاید فرماتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی ایک جابر رضی اللہ تعالیٰ جابر بن سمرا یہ جابر بن عبد رضی اللہ تعالیٰ نے تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا فتح مکہ کے موقع سے عام الفتح فتح کے سال یعنی فتح مکہ کے سال اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے ہر حرام قرار دیا جو عربی زبان جاننے والے ہیں ان کے لیے یہ بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا ذکر کیا اور رسول کا ذکر کیا ان اللہ و رسول بے شک اللہ نے اور اس کے رسول نے پھر جب فیل لے آئے ہیں تو واحد فعل لے آئے ہر رما ہر کے اعتبار سے دو کا ذکر ہو تو دو آنا چاہیے ہر رما الف کے ساتھ آنا چاہیے کہ ان دونوں نے حرام قرار دیا لیکن فیل واحد لایا گیا عربی زبان کے قاعدے کے اعتبار سے فیل کتنا کی... کی... کی... ہونا چاہیے دو پر دلالت کرنے والا فیل ہونا چاہیے لیکن چونکہ اصل حلال اور حرام کس کی طرف سے ہے اللہ کی طرف سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پہنچانے والے ہیں جیسا کہ حدیث بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ دینے والا ہے میں بانٹنے والا ہوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں باہر کا سیر استعمال کیا ہے ہر رواں کہ بے شک اللہ اور اس کے رسول پھر ہر حر ربہ حرام قرار دیا یعنی اصل حربت کس کی طرف سے ہے اللہ کی طرف سے ہے کس چیز کو شراب کے بیچنے کو اور کس چیز کو مردار کو مردار کے بیچنے کو مردے کو بیچنے مردار جو جانور وغیرہ خنزیر اس کے خرید و فروخت کو اور بدھ ان کے خرید و فروخ فروخت کو اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالی نے حرال قرار دی کہا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مردار کی چربی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے اس کو حلال قرار دے دیجئے مردہ جانور اس کی چربی ہے مر گیا ہے اس کی چربی نکال لی جائے خاص کر کے وہ خروف وغیرہ جیسے ہیں ہم ہوتا ہے نا میڑھا جو ہوتا ہے اس کے پیچھے اتنی بڑی چکتی جو ہے لٹکی رہتی ہے اس میں وہ چربی ہی ہوتی ہے پوری اس کے بارے میں کیا خیال ہے کیونکہ اس چربی سے کشتیوں میں جو ہے جو پٹروں کے درمیان لکڑیوں کے درمیان جو سوراخ ہوتا ہے اس کو بند کیا جاتا ہے اس کو ہاں اس سے کشتوں کو تلا دیا جاتا ہے یعنی اس میں استعمال کیا جاتا ہے چربی کو اور پھر اسی طرح سے چمڑوں پر جو ہے وہ چربی لگائی جاتی ہے اس کو چکنا بنانے کے لیے اس کے کام میں بھی استعمال ہوتی ہے چربی اور لوگ جو ہے چربی کے ذریعے سے جو ہے چراغ بھی جلاتے ہیں تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے فقال لا ہوا حرام تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں چربی کا بیچنا بھی حرام ہے چربی کی خرید و فروخت بھی حرام ہے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس موقع سے قاتل اللہ الیہود اللہ تعالی یہودیوں کو ہاں ہلاک و برباد کرے جب اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اوپر چربی کو حرام قرار دیا ہاں شحومہما ہم ہوں ہے تھا قرآن کی ہم کہ اللہ تبارک و نے جانوروں کی چربی کو ان کے لیے حرام قرار دیا مردے جانور کی بات نہیں ہو رہی ہے ان کے لیے جو حرام قرار دی گئی تھی جانور کی چربی حرام تھی ان کے لیے اونٹ ہو یا کوئی بھی جانور جس کو حلال کریں کھانے کے لیے چربی نہیں کیا کہتے نہ کھا سکتے تھے نہ بیچ سکتے تھے تو جب اللہ تعالی نے ان کے اوپر چربی کو حرام قرار دیا تو انہوں نے ایک ہیلہ اپنایا کیا ہیلا جم اس کو پگلایا چربی کو پگلا کر کے ثم ہو پھر اس کو کیا کیا تیل بنا کر کے بیچ لیا چربی کو اور پھر اس کے بعد اس کی قیمت کھا لیا یعنی جو پیسہ آیا اس کو کھا لیا چربی حرام تھی تو اس چربی کو کیسے کھایا انہوں نے ہیلے کے ذریعے سے ہیلے کے ذریعے سے کہ اس کو پگلا کر کے اس کو بیچ دیا بیچ کر کے قیمت کھا گئے تو اس حدیث سے اس حدیث سے یہ پتا چلا کہ شراب بیچنا اور خریدنا حرام ہے شراب ام الخبائف ہے تمام آ, تمام برائیوں کی جڑ ہے اور شراب کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آ, کئی طریقے سے بنانے والے پر لعنت اور اسی طرح سے پینے والے پر پلانے والے پر سب پر لانت ہے تو اس لیے شراب کے تعلق سے جتنے بھی شراب کے خرید و فروخت پر مددگار ہوں گے پینے پلانے پر مددگار ہوں گے سب کا عمل حرام ہوگا سب پر جو ہے اللہ تعالیٰ کی لانت ہوگی اور شراب ہی کے ساتھ شراب ہی کے ساتھ جو چیزیں بھی نشا آور ہوں گی نشے میں ڈالنے والی ہوں گی انسانی عقل میں فطور پیدا کرنے والی ہوں گی وہ سب چیزیں اسی ضمن میں آ جائیں گی شراب کے ساتھ جتنی بھی اور چاہے چاہے شراب نام ہو یا نہ ہو چاہے اس کا کوئی بہترین نام رکھ دیا جائے کوئی ہاں بہترین مشروب نام رکھ دیا جائے جوس رکھ دیا جائے لیکن ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے کیا فرمایا کل مسکرین حرام ہر نشے میں ڈالنے والی چیز کیا ہے حرام اور ایک روایت میں مفترین کا بھی لفظ ہے لیکن اہل علم نے کہا کہ مفترین کی ذاتی یہ صحیح نہیں ہے مفترین کا مطلب ہوتا ہے مسکرین معنی ہوتا ہے پورا نشے میں ڈال دے آدمی بالکل بدہوش ہو جائے اور مفترین کا مطلب ہوتا ہے کہ آدمی کے عقل میں فطور آ جائے بے ہوش نہ ہو لیکن چکر آ جائے دماغ ڈھوم جائے عقل پر جو ہے کچھ وہ ہو جائے اثر انداز ہو جائے تو لیکن لیکن اس خمر کا جو کام ہے خمر کا مطلب جانتے ہیں کیا ہے ڈھاپنا خمر کا مطلب کیا ہے ڈھاپنا دوپٹے کو عربی میں کیا کہا جاتا ہے خمار دوپٹا کا کام کیا ہوتا ہے سر کو ڈھاپنا تو خمر والا کام خمر کیا کرتی ہے شراب کیا کرتی ہے کہ آدمی کے عقل پر پردہ ڈال دیتی تو ہر وہ چیز ہر وہ چیز چاہے کھانے والی ہو چاہے پینے والی ہو جو اس کی طرح سے کام کرے اور جو عقل پر پردہ ڈال دے آدمی بے ہوش ہو جائے چکر میں چکر کھا جائے غش کھا جائے آدمی کے عقل میں فطور آ جائے وہ سب ساری چیزیں جو ہے وہ حرام ہو جائیں گی چاہے جو چاہے کیا کہتے ہیں افیون ہو چاہے گانجا ہو بھانگ ہو اسی طرح سے شرس ہو اسی طرح سے جو آج کل کیا چلے ڈرگس جو ہے چلے ہوئے چلے ہیں تمام طرح کے اور اسی طرح سے ہیروئن بھی ہے اور طرح طرح کے ہیں اسی طرح سے تمباکو ہے اور تمباکو استعمال کے تمباکو یا ان چیزوں کے استعمال کے جو بھی طریقے ہیں ان چیزوں کے استعمال کے جو بھی طریقے ہیں اب ان چیزوں کو بعض لوگ جو ہے تمباکو جیسے ہے تمباکو یا ان چیزوں کو غذات خود جو ہے وہ کھاتے ہیں رکھ لیتے ہیں ہونٹ کے نیچے چاہیے یہ طریقہ ہو یا بیڑی اور سگریٹ کی کے انداز میں لوگ پیتے ہوں یا اسی طرح سے حقہ کے انداز میں پیتے ہوں حقہ جانتے ہیں کہ ہی نہیں جی ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ بیڑی اور تمباکو ایسے کھانے کے مقابلے میں حکہ کے نقصانات زیادہ ہیں کیوں نقصانات زیادہ ہیں اس لیے کہ زیادہ اس میں دم لگا کر کے کھینچنا پڑتا ہے دم کو کھینچنا پڑتا ہے تو اس لیے جو ہے اس کے نقصانات بہرحال جو بھی طریقے ہوں وہ حرام ہے اور پھر دوسری اور چیزیں خمرے کے خبر کی تو حرمت قرآن اور حدید دونوں سے نمل خمر المثر الصب السلام علی علی شیطان فشت نبو ہے لفظ کے ساتھ حرف کے ساتھ اس کی حرمت ہے لیکن جو اور چیزوں کی حرمت ہے وہ کس کے کہ اس خمرے کا کام کیا ہوتا ہے اسی طرح سے کل مسکرین حرام ہر نشے میں ڈالنے والی چیز حرام اسی طرح سے کل ما اسکر کلی لہو حرام ہر وہ چیز کلاس کر کتھی روح فقلی لہو حرام کہ ہر وہ چیز جس کی زیادہ مقدار استعمال کرنے کر لینے سے نشا آ جائے اس کی تھوڑی سی مقدار بھی جو ہے وہ حرام ہے کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں نا کہ بیڑی پینے سے سگریٹ پینے سے یا تمباکو کھانے سے نشہ کہاں آتا ہے لیکن اگر وہیں پر یہ کہا جائے کہ بھائی ٹھیک ہے اگر نشہ نہیں آتا نشا نہیں آتا عقل پر پردہ نہیں پڑتا تو جو شراب کا عادی ہو جاتا ہے رسیا ہو جاتا ہے تو ایک گلاس پہ جو ہے اس کو نشا نہیں آتا ہے ایک جام پہ نشا نہیں آتا لیکن اگر کئی جام چڑھا لے تو بدبست ہو جائے گا اسی طرح سے اگر پان میں اتنی تمباکو آدمی کھاتا ہے اور اس کے لیے اس کی عادت بن گئی ہے ہاں اور اثر نہیں کرتی تو لیکن تم... اتنی زیادہ مقدار میں اس کے ڈبل تبل کھا لے تو آدمی کیا ہو جائے گا آدمی بے ہوش ہو جائے گا چکر آ جائے گا اس آدمی کو تو جس چیز کا عادی ہو جاتا ہے اس پر وہ آدمی چلتا رہتا ہے لیکن حدیث کیا بتاتی ہے کہ اگر کسی چیز کی زیادہ مقدار سے نشہ آتا ہو تو تھوڑی سی بھی مقدار اس کی جو ہے حرام ہو جائے گی جی تو خمرے اور اس سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں ان کا خرید و فروخت کرنا یہ حرام ہے ناجائز ہے اسی طرح سے مہتا ہے مہتا کا مطلب کیا ہے مردار ہے مردار کی خرید و فروخت بھی کیا ہے حرام ہے یعنی ایک وہ جانور ہے جو زندہ یا زبا کر کے ان کو بیچیں گے خریدیں گے تو وہ تو حرام ہی ہے لیکن حلال جانور اگر مر گیا ہے تو اس کا بیچنا بھی کیا ہے حرام ہے بکری ہے اسی طرح سے کیا کہتے ہیں اونٹ ہے اور جو جن جانوروں کو کھایا جاتا ہے تو آ, ان کا بیچنا بھی کیا ہے हم? حرام ہے میتا کا نفظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا ہے لیکن جی جی ہاں ابھی وہ بات آنے والی ہے کہ کچھ چیزیں میتا کی جو ہے یا مردار جانور کی جو حلال ہے ان کی کچھ چیزیں ہیں استعمال کر سکتے ہیں اور ان میں سے کیا چیز ان کی خرید و فروخت ہو سکتی ہے کیا چیز ہے کھال کا ذکر کیا اللہ کے کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلو احابن کے ہر وہ چمڑا جو کیا کہتے ہیں دباغت دے دیا جائے یعنی اس کو دوا وغیرہ لگا کر کے بنا لیا جائے تو وہ پاک ہو جاتا ہے پاک ہو گیا تو اس کا استعمال بھی جائز ہے اور خرید و فروخت بھی جائز ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکری کے پاس گزرے جو ہے جو مر چکی تھی پھینک دیا تھا لوگوں نے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو اخص تم یہ بہا کہ اگر تم اس کے جو ہے چمڑے کو نکال لیتے لے لیتے تو فائدہ اٹھاتے اس سے تو چمڑا جو ہے اس کا نکالا جا سکتا ہے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اس کی خرود فروخت ہو سکتی ہے اسی طرح سے جانور کی کچھ اور چیزیں ہیں جیسے سینگ ہے اس میں جان نہیں ہوتی ہے اور اسی طرح سے بال ہے تو مرے ہوئے جانور کی سینگ اور بال وغیرہ کو اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے وہ منع نہیں ہے کیونکہ وہ مہتا میں شامل کیونکہ اس کے اندر جان ہی نہیں ہوتی ہے تو اس لیے اہل علم نے جو اس کو اس کو مستفنا کیا ہے ایک چیز اور ہے میتا کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ جیسے یہ مائتہ کا مہتا کی چربی ہے مردار جانور کی چربی ہے تو چربی کے بارے میں پوچھا گیا کہ اس کے یہ یہ فائدے ہیں تو کیا ان کو بیچا جا سکتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا ہوا حرام تو ہوا سے مراد کیا ہے ہوا سے مراد کیا ہے بیچنا حرام بیچنا حرام ہے البتہ اگر خود آدمی خود آدمی جو ہے ان چیزوں سے ان چیزوں سے جو ہے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے مثال کے طور پر کیونکہ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اشارہ کیا ہے وہ فائدہ جو ہے فائدے کی طرف اشارہ نہیں کیا ہے بلکہ اس کے بے کے بارے میں کیونکہ بات کس کی چل رہی ہے خرید و فروخت کی بیچنے اور خریدنے کی بات چل رہی ہے لیکن اگر کوئی کسی کا جانور اس طرح کمر گیا ہے اور وہ اس چربی وغیرہ لے کر کے ان کو ان کاموں میں استعمال اگر کرنا چاہے تو کر سکتا ہے اہل علم نے اس کو جائز قرار دیا ہے کیونکہ جیسے چمڑا ہے اس کا اس کے بارے میں ذکر ہے اور اسی طرح سے بال ہے ہڈی ہے لیکن خرید و فروخت ان کی جائز نہیں میں تاکہ چربی کی کیونکہ کی؟ یہ چیزیں جیسا کہ صحابی نے ذکر کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کہ یہ حرام ہے یعنی خرید و فروخت حرام ہے لیکن اگر کوئی فائدہ اس سے اٹھانا چاہے تو اٹھا سکتا ہے سے چراغ جلانے کے لیے یا اسی طرح سے کشتی وغیرہ کے استعمال کے لیے چمڑے کے استعمال کے لیے لیکن بیچنا نہیں ہے کیوں اس لیے کہ آگے حدیث جو آ رہی ہے یہودیوں کے تعلق سے اس میں بھی لفظ بیچنے کا استعمال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لالچ فرمائے یا ان کو اپنی رحمت سے دور کرے یہودیوں کو کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر چربی کو حرام قرار دیا تو انہوں نے کیا کیا کہ اس کو پگھلا لیا پگلا کر کے اس کو جو ہے بیچ بیچا اور بیچ کر کے قیمت کھا گئے قیمت کھا گئے اس کی جو ہے اس کا پیسہ جو ملا اس کو وہ کھا گئے اس کو فائدہ اٹھایا تو یہاں پر جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیچنے سے اس انداز سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اس لیے پہلے علم نے اس کی یہی شرع کی ہے یہاں پر لا ہوا حراموں سے مراد کیا ہے کہ چربی کا بیچنا حرام ہے البتہ اگر کوئی شخصی طور پر کوئی اپنا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو اٹھا سکتا ہے اس طرح کے کاموں میں جن کا ذکر کیا ہے. اور خنزیر اور اسنام وغیرہ خنزیر تو معلوم ہے سب کو کہ اس کی کسی چیز سے کوئی فائدہ نہیں ہو بیچنا خریدنا کھانا سب بالکل نس ہے اس سلسلے میں حرام ہے اور بتوں کو بتوں کے خرید و فروخت کو کیوں حرام قرار دیا گیا کیا وہ نجی سے ناپاک ہے ہاں نہیں بتوں کے خرید و فروخت سے اس لیے منع کیا گیا ہے کہ یہ شرکے ہاں شرکے کا ذریعہ ہے ہاں تو اس لیے وہ چیز یا یعنی خرید و فروخت کا ایک بہت اہم اہ ایک اہم اہ یہاں پر ہم کو وہ کیا کہتے ہیں پوائنٹ مل رہا ہے کہ ہر وہ چیز جو حرام تک پہنچا رہی ہو اس کا بھی اس کی بھی خرید و فروخت جو ہے ناجائز ہے یا اس کے ساتھ وہ کرنا تعامل کرنا اور وہ معاملہ کرنا وہ بھی ناجائز ہے اب بتوں کا خرید و فروخت کرنا بتوں کی خرید و فروخت کیا ہے یہ بھی ناجائز ہے کیوں نہ جائز ہے اس لیے کہ ایک حرام کام پر گویا کے مدد کر رہے ہیں ایک حرام کام پر مدد کر رہے ہیں گھر ہے گھر آدمی بھاڑا پر رینٹ پر اٹھا سکتا ہے اٹھا سکتا ہے لیکن کیا شراب کی دکان کھولنے کے لیے بھاڑے پر دے سکتا ہے نہیں بینک کھولنے کے لیے بھاڑے پر دے سکتا ہے نہیں ٹاؤن آدمی ٹاؤن حرام کام پر چونکہ بینک کا معاملہ جو ہے سودی کاروبار پر مشتمل ہوتا ہے اس لیے نہیں دے سکتا البتہ کوئی ایسا بینک ہے جو جس میں سودی کاروبار نہیں ہے سودی لین دین نہیں ہے تو دے سکتا ہے اسی طرح سے बुत جو ہے یہ حرام کس وجہ سے ہے اس لیے کہ اس میں شرک کو پھیلانے میں مدد ہو رہی اس لیے اس کی خرید و فروخت بھی حرام قرار دی گئی یہیں تک درشکو روکتے ہیں اور ان شاء اللہ تبارک تعالیٰ اس سلسلے میں اور بھی میں بھی سوچتا ہوں کہ یہ پہلا موقع ہے میرا پڑھانے کا تو اس سلسلے میں ان تبارک تعالیٰ میں بھی خوب محنت کروں گا جی میتے کے تعلق سے مردار کے تعلق سے بھائی کا سوال ہے کہ کیا ہم بکری ہے یا اس طرح کی چیز ہے وہ مر جائے تو کیا غیر مسلم کو دے سکتے ہیں بغیر پیسے کے تو اب دیکھا یہ جائے گا کہ جی ہاں ایک اشارہ کیا ہے نس اللہ بھائی نے کہ جیسے ریشم کا کپڑا مرد کے لیے ہے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو دیا تھا تو وہ پہن کر کے نکلے تو ناراض ہوئے نبی صلی اللہ علام تو اس کو انہوں نے جیسا کہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے غیر مسلم بھائی کو دے دیا تھا تو یہ چیز ہو سکتی ہے ایسا کہ بغیر فائدے کے اگر اس طرح کی چیز ہو جیسے بکری وغیرہ وہ لوگ جو ہے اس کو لے جاتے ہیں اس کو استعمال کرتے ہیں وہ کھا لیتے ہیں اس کو ان کے لیے وہ اپنے لیے حالات بچتے ہیں ہاں تو اس طرح کی چیز دے سکتے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں لیکن ایک بات یہ ہے کہ دیکھا یہ جائے گا کہ انسانی اعتبار سے انسانی اعتبار سے اس میں شریعت نے جو نقصان بتایا ہے مردار پر اس کو مردے جانو... مردہ جانور کو سوائے مچھلی اور کیا کہتے ہیں ٹڈی کے شریعت نے اس کو جو حرام قرار دیا ہے طبی اور سائنسی اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے تو کیوں ایسا حرام قرار دیا ہے کیونکہ وہ خون جو کیا کہتے ہیں جانور کے اندر جو ہے جب باہر آنا چاہیے جو اس کی رگوں میں دوڑ رہا ہے اس خون کے مر جانے کی وجہ سے وہ خون اندر ہی گوشت میں اور اس میں جو ہے وہ جذب ہو جاتا ہے اس اعتبار سے وہ گوشتیں انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے تو اس لیے جو ہے چونکہ ریشم وغیرہ کا معاملہ اس تعلق سے نہیں ہے صحت کے تعلق سے نہیں ہے بلکہ وہ اس کا تعلق دوسری چیز ہے باہر سے ہے خالص سے ہے تو اس لیے میتا وغیرہ کے تعلق سے تو جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ ایسا درست نہیں ہے کیونکہ وہ کھائے گا تو ہو سکتا ہے بیمار پڑ جائے ہو سکتا ہے یہ ہے تو اس لیے میں پھر بھی اس کو اس مسئلے کو دیکھ لوں گا ان دوسرا سوال جی جی اس میں اس میں کیا کہتے ہیں چربی کے سے فائدہ اٹھانے کے بارے میں کچھ لوگوں نے کہا کیا کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں چونکہ سوال ہوا تھا کس وجہ سے یا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے وہ بیچنے کے تعلق سے سوال ہوا آخر میں یہود نصارہ کو بیچنے ہی سے جو ہے روکا اور ان کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو منع فرمایا پھر انہوں نے بیچا اس کو بیچ کر کے پھر اس کو فائدہ اٹھایا تو اہل علم نے کہا کہ جو ہے اس سے مراد جو ہے عام نفع نہیں ہے آپ نے نہیں کچھ لوگوں نے ایسا کہا بلکہ علامہ خطابی رحمت اللہ علیہ نے تو اس پر اجما نقل کیا ہے کہ اس طرح کا فائدہ اٹھا سکتے کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں لیکن جو ہے علامہ خطابی رحمت اللہ علیہ نے اجماع نقل کیا ہے لیکن اگر آدمی بچ جائے تو بہتر ہے اور بھی آج کل خاص کر کے آج کل کے وقت میں تو بہت سارے بہت ساری چیزیں ہیں اس کی ضرورت نہیں جی تعلق سے بتوں کے تعلق سے اسنام جن کو کہا جاتا ہے جن کی بھی عبادت ہوتی ہے چاہے وہ انسانی شکل میں ہو چاہے کسی درخت وغیرہ کی شکل میں ہو یا یہ کہ کیا کہتے ہیں جانور کی شکل میں ہو جو بھی جن کو سنم کہا جاتا ہے جن کی عبادت ہوتی ہے چاہے جو چیز ہو تو ان, ان چیزوں کا خرید ان چیزوں کی خرید و فروخت درست نہیں جی کی کی جی بوائز, بوائز. بوائز. ہاں نہیں دیکھیے اس سلسلے میں ابھی میں نے ہی پڑھا ہے ایک سوال آیا تھا اس پہ سوال جو, جو اس میں سوال جواب کے گروپ میں کہ انہوں نے سوال کیا تھا کہ بچوں کے لیے کیا گڑیا وغیرہ خرید سکتے ہیں تو کیا گڑیا بوت وغیرہ میں آئے گی تو گڑیوں کا تعلق جو ہے یہ ٹوائز وغیرہ جو ہے ان کا تعلق بتوں سے نہیں ان کا تعلق جو ہے ان کو بت نہیں کہیں گے شرم نہیں کہیں کیونکہ ان کی عبادت نہیں ہوتی بلکہ بچے ان کو جو ہے توڑتے پھوڑتے ہیں کھیلتے ہیں اٹھاتے ہیں پٹکتے ہیں سب ایسا کرتے ہیں تو اس لیے یہ بھی بات بتاتا ہوں کہ گڑیوں کی حد تک بچوں کے کھیل کی حد تک جو ہے اگر کوئی تصویردار کھلونا ہے تو اس کو لے آ سکتے ہیں لیکن ان کی تعظیم کے لیے نہیں کہ سجا کر کے رکھا جائے وہاں پر اور جو ہے اس کی نمائش کی جائے نہیں بچے کھیلے توڑے پھینکے اس طرح سے اور اس میں جو ہے تصویر کی احانت بھی ہے توہین بھی ہے توہین بھی ہے تو اس لیے جو ہے اس حد تک اور پھر دلیلیں بھی ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے گڑیاں تھی جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا ہے تو کہا, کہا کہ یہ بناتی ہولہ بناتی یہ میری بیٹیاں ہیں بنا سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے چھوٹی عمرے کی تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ہوئی تھی حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم غز و سے واپس آئے تو وہ اپنا گڑیوں کو اس طرح کی وہ اس کو جو ہے سجا کر کے پردہ پر اوردہ ڈال کر کے رکھا ہوا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ کیا ہے تو کہا پردہ ہٹایا تو دیکھا کہ وہاں پر گڑیا وغیرہ تھی ان گڑیوں کے بیچ میں جو ہے ایک گھوڑا بھی تھا جس کا پر تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا ہے تو فرمایا کہ ہاں یہ میری بیٹیاں ہیں بناد کا لفظ استعمال کیا تو اب ظاہر سی بات ہے بناد کس کو کہا ہاں گڑیوں کو کہا اور ان کی صورت رہی ہوگی تبھی تو کہا ہے کہ بنات ہے تبھی تو اب وہ اس زمانے میں جو گڑیا بنتی تھی کیسے اب وہ جیسے بھی بناتی رہے لیکن کم از کم تصویر اور شکل تو رہتی کیا کہتے تھے اب آج کل ایڈوانس دور ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو اس میں ایک گھوڑا تھا تو پر لگے ہوئے تھے تو پوچھا کہ یہ کیا ہے کہ یہ گھوڑا ہے کہ اس کے بازو میں کیا ہے پر ہے کہا کہ گھوڑے کے پر بھی ہوتے کہا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ صلیم علیہ السلام کے پاس جو ہے گھوڑا تھا وہ اس, کا, اس کے پر تھے تو اس طرح سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر محل شاید یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر روکا نہیں جبکہ تصویروں کے سلسلے میں چادر پر تصویر بنی ہوئی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امی کی انا کرام کے حادا اپنی چادر ہٹاؤ یہاں سے مجھے اس کی تصویریں میرے سامنے آتی ہے نماز ادا کرتے وقت جو ہے تو اس طرح سے اس کی اجازت ہے اور اسی طرح سے ایک صحابیہ بھی جو ہے عاشورہ کے روزے اپنے بچوں کو چھوٹے بچوں کو اور بچیوں کو رکھتے کیا کہتے ہیں رکھواتی تھیں اور شام کے وقت بچیاں پریشان ہو جاتی تھیں یا بچے جو ہے بھوک لگتی تھی تو ان کو کھلونے اس طرح کے بنا کر کے دے دیتی تصویر والے تاکہ وہ اسی میں لگے رہیں اور اس طرح سے وقت ہو جائے ہاں وقت ہو جائے شخلبانے کا مطلب علیہ کا فتویٰ بھی مطلب آواز کے ساتھ پوچھا جو انہوں نے لوگوں لو, لو نے پوچھا کسی نے پوچھا کہ گڑیوں کے بارے میں تو انہوں نے یہی کہا کہ اگر اس طرح کا مقصد ہے کہ ہاں بچیاں جو ہے وہ گڑیا وغیرہ کھیلیں گی ان سے بچے جب کھیلتے ہیں تو اس سے کیا ہے کہ گھریلو ان کو تربیت ملتی ہے سجانا کھانا بنانا ترتیب کرنا اس طرح سے اس مقصد کے لیے اگر ہے تو ٹھیک ہے اور دوسرا مقصد نہیں نہ ہونا نہیں ہونا چاہیے یعنی تازی مقصد ہو سجانا مقصد ہو تو اس طرح کی چیزیں تصویر دار چیزیں لا کر کے نہیں رکھنا چاہیے اللہ علیہ السلام جو ہاسپیٹل میں